تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان کو ہم اپنے بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کری بہندی رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام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 صد اللہ یہ سورت الانعام کی آیت نمبر 66 ہے جس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں زب اب بھی اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا مکزبی ہی قوموں وہ بہ الحق اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا جب کہ یہ برحق ہے مکز ذبی ہی اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا جس کو جٹلا دیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اللہ کے عذاب کی طرف ہے کیونکہ اس سے پہلی آیت جو گزری ہے اور گزشتہ درس کی آخری آیت اس میں یہ تھا کہ اے میرے حبیب ان کو بتا دیئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے یا نیچے سے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دیا تو اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر عذاب کی طرف راجے ہے آپ کی قوم نے اس عذاب کو جھٹلا دیا جس عذاب کے بھیجنے پر اللہ قابر ہے اور وہ عذاب برحق ہے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا دوسری رائے بعض مفسرین کی یہ ہے کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جٹلا دیا حالانکہ یہ برحق ہے اور یہ دونوں قول ہی صحیح ہیں جہاں پر ملتے جلتے اقوال آئیں محسرین کے تو وہاں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے دونوں ہی باتیں صحیح ہیں اس لیے کہ وہ عذاب کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن کو بھی جٹلاتے تھے تو اس قسم کے اختلاف کو کہتے ہیں اختلاف تنوع یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں یہ اختلاف تضاد کا نہیں ہے یعنی آپس میں ضد نہیں کہ اگر یہ مراد لیں تو یہ غلط اور یہ مراد لیں تو یہ غلط ایسا نہیں تو آپ کی قوم نے اس کو جٹلا دیا حالانکہ یہ برحق ہے کلس علیہ کن بھی وکیل فرما دیجیے میں تم پر نگبان نہیں ہوں داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں مجبور کر دوں کہ اسے قبول کرو اس پر ایمان لاؤ یہ میرا اختیار نہیں ہے اور یہ بات اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کئی بار کہلوائی سورہ ان میں ہے بما ان علیہ کم بھی حفیظ میں تم پر محافظ نہیں ہوں نگبان نہیں ہوں کیا مطلب کہ تمہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دوں نہیں مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میرا کام تو ہے پہنچا دینا کوئی مانے یا کہ نہ مانے سورہ غاشیا میں ہے ذکر ان نما انتمر آپ ان کو نصیحت کر دیجئے اس لیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے نگبان نہیں ہے اسی طریقے سے سورہ کاف میں ہے پمن شاہ افل ممن یعنی شاہ جو چاہتا ہے ایمان لے جو چاہتا ہے کفر کرے اب یہ جو ہے جو چاہتا ہے ایمان لے جو چاہے کفر کرے تو معذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو کفر کرو تمہیں اختیار ہے یہ نہیں بلکہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کام تو اللہ کے پیغام کو بلا کم و تم تک پہنچانا تھا اور اللہ کے نبی نے پیغام پہنچا دیا اس کے بعد تمہارے دلوں کو بدلنا تمہاری جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکانا تمہیں کفر سے روکنا ایمان پر لانا یہ ہمارے حبیب کے اختیار میں نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری مرضی ہے ایمان لانا ہے تو ایمان لاؤ کفر کرنا ہے تو کفر کرو آگے فرمائے کہ نکلب ان مستقرم مسع فتح ہر خبر کے لیے ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت متعین ہے اور ان قریب تم جان لو گے اللہ آباد کہ یہاں ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے اور انسان کو معلوم نہیں ہے انسان پریشان بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ کام جلدی ہو جائے لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کے وقوع اس کے وجود اس کے ظہور کا وقت بعد میں ہوتا ہے اور اللہ کے متعین کیے ہوئے وقت سے پہلے کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ نے جو وقت متعین کیا اسی وقت میں وہ کام ہوگا ہم لاکھ کوشش کر لیں اور کوشش کرنی چاہیے گیز جو کام ہے اچھا جو کام ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کوشش سے منع نہیں کیا گیا لیکن اگر ہماری کوشش کا نتیجہ ظاہر نہ ہو تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید رکھنی چاہیے ہوگا صحیح لیکن ہوگا اس وقت جب اللہ چاہے گا یہ جو تقدیر پر ایمان ہے یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے مایوسی سے بچاتا ہے ارے بہت کر لیا بہت کر لیا نہیں ہو رہا لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان انسان کو مایوس کرتا ہے بے عمل بناتا ہے نہیں تقدیر پر ایمان انسان کو امید دار بناتا ہے اور باعمل عمل بناتا ہے اب بھائی آپ نے دس دفعہ کوشش کی تو اگر آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو دس دفعہ اور کوشش کریں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ بیس دفعہ کوشش کرے گا تب نتیجہ ظاہر ہوگا تو کوشش سے کچھ نہیں ہوتا سبب سے کچھ نہیں ہوتا وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا دوا سے کچھ نہیں ہوتا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا دکان سے کچھ نہیں ہوتا زمین سے کچھ نہیں ہوتا غلے سے کچھ نہیں ہوتا روٹی سے کچھ نہیں ہوتا ہماری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں اور اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک چاہتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہم اپنا کام کریں اور اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دیں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تقریب میں جنتی اور جہنمی ہونے لکھ دیا گیا تو عمل کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ تم وہ کرتے جاؤ جو تمہارے اختیار میں ہے اگر تم جنتی ہو اللہ باغ جنت والے اعمال کی توفیق دے دیں گے دو ہو تو دو زخ والے اعمال تم تو اپنا کام کرو تقدیر تو ایک غیر کی چیز ہے اس بحث میں پڑھنا میری تقدیر میں کیا ہے میں کیوں اس بحث میں پڑھوں میں تو وہ کروں گا جو اللہ پاک نے میرے اختیار میں رکھا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم عمل کرتے رہو کوشش کرتے رہو دعا کرتے رہو جب میں چاہوں گا تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا تمہاری کوششوں کا پھل تمہیں مل جائے گا لکھ لب ان مستقرم مسعود المول ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت متعین ہے اور ان قریب تم جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِزْ عَنْهُمْ آج کے درس کی اہم ترین آئے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آیَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں عیب جھوئی کرتے ہیں قرآن میں ایب تلاش کرتے ہیں دین میں ایب تلاش کرتے ہیں فریض انہ کو آپ ان سے اراض کریں یخودو یخود حدیث یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اس ایٹیگر میں ایک اہم اصول کی نشاندہی ہے وہ یہ کہ جس کام کا کرنا خود گنا ہے جہاں وہ کام ہو رہا ہو جہاں وہ گناہ ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت بھی گنا ہے جس کام کا کرنا خود گنا جس مجلس میں وہ کام ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت کرنا بھی گنا ناچنا گنا ناچنے کی محفل میں شرکت کرنا بھی گنا غلیز گانے گانا گناہ گانوں کی محفل میں شرکت کرنا بھی گنا اللہ کے حکموں کو توڑنا موڑنا تحریف کرنا تابیلیں کرنا من مین, من مانی کرنا من مانے مطلب بیان کرنا یہ گناہ جس مجلس میں ایسا ہو رہا ہو وہاں شرکت کرنا بھی گناہ صحابہ کو گالی دینا گناہ جس مجلس میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس مجلس میں شرکت کرنا بھی گنا ہے شراب جوا گنا اور جہاں شراب اور کا چلن ہو وہاں شرکت کرنا بھی گنا ہے اس مجلس میں جانا گنا تو گندی محفل سے گنا والی محفل سے اہل باطل کی محفل میں شرکت کرنے سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے لیکن انسان خربوزے سے بھی زیادہ دوسرے انسان کی صحبت کا اثر قبول کرتا ہے ڈبلو اچھی صحبت ہو تو اچھا اثر اور بری صحبت ہو تو برا اثر بہت سے لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے خاندان کے اعتبار سے اپنے والدین کی تربیت کے اعتبار سے اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں لیکن غلط صحبت میں بیٹھ کر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اسی لیے قرآن گرین میں آتا ہے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ہاتھوں کو کاٹے گا, کہے گا لی تنیخ سبلا اے کاش میں رسول والے راستے پر چلا ہوتا یا کم بختی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کی دوستی نے میرا بیڑا گرک کر دیا تو حکم دیا گیا کہ اچھوں کے ساتھ دوستی لگاؤ اچھی صحبت میں بیٹھو اچھے اثرات تمہاری طبیعت پر مرتب ہوں گے سورت توبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایوہل آ منتق اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچ بولنے والوں کا ساتھ دو ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تمہاری طبیعت میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا حضرت بن عباس رضی اللہ, سے رویت ہے ایل یا رسول اللہ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم نشینوں میں سے سب سے بہترین ہم نشین کون سے ہے کن لوگوں کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے سن لیجیے کن لوگوں کی مجلس میں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے دین کی مجلس میں بیٹھے لیکن اللہ والے کون ہیں اللہ والے ہر ایک کا مختلف ہے ہو سکتا ہے کسی بھنگی چرسی کو سمجھتا ہو یہی اللہ والا ہے لوگ ایسے بھی ہیں بھنگیوں چرسوں کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں اسی لیے تو نماز نہیں پڑتا ہاں نماز اس لیے نہیں پڑتا کہ بہت پہنچا ہوا ہے ساتھ میں آسمان سے بھی آگے نکل گیا اس لیے نماز کی بھی خبر نہیں ازان کی بھی اس کو خبر نہیں ایسا نشہ کیا ایسا سوٹا لگایا کہ دنیا میں معافی ہاں سے بے خبر. تو اس کو بھی کہتے ہیں اللہ والا ہاں بھنگ چرس پینے والوں کو لوگ کہتے ہیں بہت اللہ والے اللہ والے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں اب والوں کو کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ والوں کا معیار کیا ہے قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر معیار بھی بتا دیا نشانی بتا دی فرمایا کون ہے اللہ والے کن کی مجلس میں تمہیں بیٹھنا چاہیے تین دی نشانیاں بیان فرمائی من ذکر اللہ, اللہ اکبر جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے اللہ اکبر جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے شیطان یاد نہیں آئے گندگی یاد نہیں آئے دولت یاد نہیں آئے مال یاد نہیں آئے اللہ یاد آئے دوسری نشانی وزاد افی علم منتق جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو تیسری نشانی مزکر کم بالآخرتی عمل ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں اپنی آخرت یاد آئے یہ تین نشانی بیان فرمائیں اللہ اکبر جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے جس کے بولنے سے علم میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے اپنی آخرت یاد آئے کہ مجھے بھی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہاں تو لوگ زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں میں تو بد چند گھنٹے بھی وقف نہیں کرتا تو جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت یاد آئے اور کتنا بڑا عجر ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کتنا بڑا اجر ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا جن کی تین نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کتنا بڑا حجر ہے قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر حیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا کان تھے جنہوں نے حضور کی باتیں سنی اللہ اکبر ارے کیا کان تھے جنہوں نے حضور کی باتیں سنی اور کیا آنکھیں تھیں جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور کیا دماغ تھے جنہیں ہمارے آقا کی ایک ایک ادا کو ایک ایک بات کو محفوظ رکھا ہوں. ہم تو پتہ دماغ کے اندر کیا کچھ محفوظ رکھتے ہیں محفوظ نہیں رہتا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات محفوظ نہیں رہتی تو حیرتماج کیا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرمایا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حضور نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے آپ جانتے ہیں ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی ہاں ایک تو وہ ہے بیان کرنے والے حضور روایت کرنے والے صحابہ اور ایک ہے بیان کرنے والا اللہ اور روایت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حدیث قدسی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ فرماتا ہے وجب محبتی لابئی فیض اللہ اکبر جو دو شخص متحاب بین پڑھے تو دو شخص متحبین پڑے تو کئی شخص جو لوگ اللہ کہتے جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں نیکی کی مجلس میں اور کی مجلس میں حدیث کی مجلس میں تبلیغ کی مجلس میں تصوف کی مجلس میں میری رضا کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں وجبت محبتی ان کے لیے میری محبت فرض ہو گئی اللہ کہہ رہا ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمد, للہ, الحمد للہ بھائیو. اللہ پاک لاکھ شکر ہے یہ ہمارا بیٹھنا الحمد صرف اللہ کے لیے اللہ ہی جانتا ہے کوئی کھوٹ ہو تو اللہ دل سے نکال دے یہ بھی دو کریں اللہ سے وہ اللہ ہی جانتے ہے صرف اس کے لیے بیٹھے ہیں اور حمد اللہ میں آپ کو اس حدیث کی بشارت حاصل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں اس حدیث کی بشارت کرنے کے لیے اور آپ کو گواہ بنانے کے لیے بتا رہا ہوں الحمدللہ میں اس درس کے ایک ایک شریک سے مرد ہو یا عورت اس سے الحمد اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے تو اچھی صحبت کی یہ تاثیر اور یہ سمرا کہ اللہ محبت کرتا ہے اس صحبت والوں سے اس محفل اور مجلس والوں سے جو صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہوں اور کوئی مقصد نہ ہو تو بھی نیک صحبت کا یہ ثواب اور دوسری بری صحبت اس سے بچنے کا حکم دیا گیا بری صحبت سے بچو یہ آیت کریمہ بھی ہے ابھی ہم پڑھیں گے اور حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ دیکھو دو قسم کے تمہارے ہم نشین ہوں گے جن کے پاس بیٹھو گے دو قسم کے لوگ ہوں گے مثل الجلی سالح وسو نیک ہم نشین اور برا ہم نشین اور ان کی مثال ایسے کہامل مل مسکل کی ایسے ہے اچھے ہم نشی کی مثال تو ایسے جیسے مشک کا بیچنے والا امبر کا بیچنے والا ہاں قیمتی اتر کا بیچنے والا کہ جب تک بیٹھے ہو دماغ خوشبو سے معطر رہے گا اور ہو سکتا ہے کچھ خوشبو لے کر گھر میں بھی چلے جاؤ الحمد للہ یہ درس قرآن کی محفل الحمدللہ بہت سے ہیں جو خوشبو لے کر گھر میں جاتے ہیں الحمدللہ کئی دوست ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے فخر سے بچا رکھا ہے اسری کہ اپنی حقیقت معلوم ہے کسی قسم کا فخر نہیں کرتا مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی رات بھر میری تعریف کرتا رہے تو اتنا بھی دماغ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا کہ میں سمجھوں کہ میں کچھ بڑی چیز بن گیا ہوں الحمد اس لیے کے اپنی حقیقت کا پتہ ہے لیکن اللہ جانتا ہے بے شمار دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمد ہم ہفتے بھر کا راشن لینے کے لیے آتے ہیں اور بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں اور بے شمار ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی پچھلے دنوں ایسے کبھی کبھی کوئی واقعہ آپ کو بھی سنا دیتے ہیں تاکہ اس کی قدر و قیمت دل کے اندر پیدا ہو ایک ساتھی نے لندن سے فون کیا شوکت پرویز نام تھا اس کا پنجاب کے کسی علاقے کا رہنے والا اب بھی شاید سن رہا ہو کہ الحمد اب یہ درس براہ راست جو ہے وہ سنا جا رہا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک سال ہو گیا میں اس ویب سائٹ پر آتا ہوں اور میری زندگی بدل گئی الحمدللہ بہت بگڑی ہوئی زندگی تھی وہاں کے ماحول کے اعتبار سے جیسا ہے ماحول شراب و شباب مگر اس نے کہا سب چیزوں سے توبہ کر لی زندگی بدل گئی چہرے کو سنت رسول سے سجا لیا پکا نمازی بن گیا بتایا اس نے کہ یہاں ہمارا پورا خاندان بہت بڑی فیملی آباد ہے پوری بستی ہماری لیکن اب تک مسجد نہیں تھی لیکن اب ہم نے مسجد بھی بنا لی ہے اور ساتھ اس کے الفاظ یہ بتا دوں آپ کو اس نے کہا میں ہوں بھی بریلوی لیکن درس آپ کا سنتا ہوں تو میں نے ارض کیا بھی ہم تو ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں اسلام والی بات کرتے ہیں دین کی طرف آ جاؤ ایمان کی طرف آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ حضور کی طرف آ جاؤ بھائی یہی دعوت ہے تو الحمد یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو رہا ہے اللہ اس فائدے کو مزید عام فرمائے تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو کا بیچنے والا خوشبو والا